رکو کا آغاز ہے اشاط فرمایا وہ ان کا زبو اور اگر محبوب یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فکل تو آپ ان سے فرمائیے لی میرے لیے میرا عمل ہے وم املکم اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے ان تم بری اون آملو تم بری رہو لا تعلق رہو اس سے جو میں کام کرتا ہوں وہ انبری ام ماملون اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو تم اپنے رستے پر میں اپنے رستے پر مگر مشرقی نے مکہ اس پر بھی راضی نہ تھے وہ یہ کہتے تھے نہیں آپ بھی ہمارے راستے پر چلیں آزادی کا تو نام آج دنیا بھی لیتی ہے اور کہتی ہے رائے کی آزادی ہونی چاہیے عمل کی آزادی ہونی چاہیے لیکن یہ صرف اسلامی ممالک میں ایسی بات ہوتی ہے لیکن یورپ میں جائیے تو کیا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں سب کے لیے آزادی ہے کیا کسی محکمے کے اندر کوئی عورت اگر کام کرتی ہے اور وہ مکمل شرعی پردے کے ساتھ کام کرنا چاہے تو کیا وہاں کا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کیا کوئی وہاں کے کسی سرکاری محکمے میں کام کرتا ہو اور وہ داڑی شریف رکھ لے سنت مرا لباس اگر پہن لے تو کیا وہاں کا معاشرہ اس کا مزاق نہیں اڑاتا تو یہ صرف بہانے ہیں کہ جو جو کرنا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو مشرقی نے مک کا تھا یہ یعنی نہیں آپ سارے دین کے کام چھوڑ کر ہمارے ساتھ گمراہ ہو جائیے یہ ان کے مقاصد ہیں آزادی کے معنی یہ ہے بے حیائی اس قدر عام ہو جائے کہ سب بے حیا ہو جائیں اور کسی کے اندر شرم ویا باقی نہ رہے وہ امین اور ان میں سے بعض وہ ہیں میں یس تم وہ آپ کی طرف غور سے سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے کان حق سننے سے بہرے ہیں آفانتا تسم سما کیا آپ بہرے کو سنائیں گے اگر عقل نہ رکھتا ہو مرادی کہ کان تو ہے لیکن یہ کان جانور کے کان کی طرح ہے کہ جانور کا کان بھی ہے وہ ہماری آواز کی لہروں کو تو سنتا ہے لیکن سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی یہ کافر ہیں وہ مین ہوں میں کا اور ان کاکڑوں میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ سراپا معجزہ ہیں اگر کوئی غور سے دیکھے تو آپ کو دیکھتے ہی ایمان لے ہے مگر ان کی آنکھیں جانوروں کی طرح ہے جانور بھی ہمیں دیکھتا ہے لیکن وہ اس کا دیکھنا اور انسان کے دیکھنے میں فرق ہے اف انتا تاہ دل کیا آپ اندھے کو ہدایت دیں گے وَلَوْ لا لَا يُبْصِرُونَ اگر چھے سوجھتا نہ ہو تو مراد یہ کہ یہ دیکھتے ہیں لیکن صرف دنیا کو دیکھتے ہیں آخرت کی سوچ اور آخرت کی طرف نظر ان کی نہیں پڑتی جسے آج کل کے سائنسدان ہیں جو دین سے دور ہیں وہ اس پر تو غور کرتے ہیں کہ بیج بویا جاتا ہے اور پھر بیج سے پھل نکلنے تک یہ مراحل ہیں یہ نظام ہے وہ سورج کے نظام کو بھی بتاتے ہیں چاند کے نظام کو بھی بتاتے ہیں ہواوں بارشوں کے نظام کو بھی بتاتے ہیں لیکن وہ کبھی اس سے ایک اسٹیپ آگے نہیں جاتے اور سوچتے نہیں کہ یہ نظام بنانے والا کون ہے یہ قدرت کے مظاہر جو ہیں یہ رب العالمین کی قدرت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں لیکن وہ اگر سوچتے تو اللہ کے ولی بن جاتے نیک بن جاتے پرہیزدار بن جاتے لیکن ہم نے تو دیکھا کہ وہ دنیاوی تعلیم پڑھنے کے بعد جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ کا محور وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے ہاں جو لوگ دین سے اور قرآن سے واقف ہوتے ہیں وہ تو سائنس پڑھ کر مزید اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں پیدا کروائی ان اللہ لَا يَعْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے ظلم کے معنی یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں اور قبر و آخرت میں بھی پریشانی ہے خود اپنی جان کو پریشانی میں ڈالتے ہیں وہ یو میاں شروع ہوں اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرمائے گا کہ اللہ یل بسو اللہ ساتم منہ وہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو انہیں محسوس ہوگا گویا کے پوری زندگی دن کی ایک گھڑی کی طرح تھی یعنی وہ دنیا کو اتنا حقیل سمجھیں گے قیامت میں جا کر انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ایک لمحے کی زندگی تھی اور واقعی اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں ہم خواب دیکھتے ہیں خواب کے دوران ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ حقیقت نہیں خواب کے دوران ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو احساس ہوتا ہے یہ تو خواب تھا اس کی کوئی حقیقت ان مانوں میں نہیں کہ ہم نے یہ تصور کیا کہ ہم فلاں جگہ پہنچ گئے لیکن آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر ہیں فلان ہی ہے فلاں جگہ نہیں پہنچے اسی طرح دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے حقیقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ خواب سے بیدار ہوتا ہے دنیا ایک خواب اور اسے دھوکا محسوس ہوتی ہے یتارفون بئی نہ ہو آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر کوئی کسی کا ساتھ دینے اور کسی کے پاس کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا قد خصیر اللہ کد ربو بلی اللہ بے شک وہ لوگ بڑے خسارے میں رہے نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور آخرت کا تصور اور آخرت پر یقین انہوں نے نہ رکھا کافر کو تو آخرت کا یقین نہیں اور مسلمان کا جب آخرت پر یقین کمزور ہو جاتا ہے عقیدہ تو ہے کہ مر کر اٹھنا ہے لیکن وہ تصور ہر وقت جب ذہن میں نہیں رہتا تو بندہ گناہ کرتا ہے اور جب تصور آخرت پیدا ہو جائے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے وما کانو محتیم اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے وہ ان ماں نوری نہ کا لدی اور اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ فرماتے ہیں یعنی جو عذاب ان پر آنے والا ہے وہ دنیا ہی میں آ جائے اور اے محبوب آپ اپنی نگاہوں سے ان پر عذاب دیکھیں یہ بھی ہم کر سکتے ہیں او نتا وقف فا یا کا یا ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں ف نہ مرجی پھر ہماری طرف وہ بھی لوٹیں گے سم شہید ان علاما یعلون پھر اللہ تعالی گواہ ہوگا ان تمام کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ اگر کافروں فاسقوں گناہ کو یہ خیال ہو کہ ہم پر مشکل نہیں آتی ہم گنا کرتے ہیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا تو وہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی گناہوں پر دنیا میں پکڑ کی جاتی ہے اور اصل جو پکڑ ہوگی وہ مرنے کے بعد ہوگی اور مرنے کے بعد جب گرفت ہوگی تو فرمایا اگر کوئی شخص ساری زندگی اس نے ایش پایا ہوگا لیکن اللہ اس سے ناراض ہوگا تو جب اس کی گرفت ہوگی اور جہنم کے عذاب میں وہ غوطہ کھائے گا تو ایک لمحے کا غوطہ ہی اسے یہ کہنے پر مجبور کر دے گا اس قدر شدید تکلیف ہوگی کہ پچھلی راحتوں بھول جائے گا اور وہ کہے گا زندگی میں میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی نہیں ہے اور انسان اگر دنیا کے اندر تکالیف برداشت کرے لیکن اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جنت میں داخل ہوتے ہی اسے اللہ تعالیٰ وہ سکون عطا فرمائے گا کہ وہ تکالیف کو بھول جائے گا اور کہے گا پروردگار میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں نہیں ولی کل امت اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے فیضا جا رسول پھر جب اس امت کے رسول آتے ہیں اور لوگ اس رسول کو جھٹلا دیتے ہیں خودی ابئی تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے پھر وقت مقرر کر دیا جاتا ہے ان کی تباہی کا وَهُمْ لَا لا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا وہ اقولون متا حل وا دو ان کن تم کافر کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کا کب آئے گا کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو قیامت وہ مانگتے ہیں لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں سوچتے نہیں کہ مرتے ہی حساب کتاب کا اثر تو شروع ہو جائے گا موت کی تکالیف پھر قبر کی تکالیف اور پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے تو یہ تو قیامت کے بارے میں ایسا سوال کرتے ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی قیامت تو جب وقت مقرر ہوگا تب آئے گی مقرر وقت پر آئے گی مگر یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ موت تو اچانک آ سکتی ہے اور مرنے سے تو کوئی بچی نہیں سکتا تو وہ مر کر اللہ کی جناب میں کیا جواب دیں گے اور جہاں تک تعلق ہے نفع نقصان کا تو یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجیے کہ حقیقی نفے اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے کسی فرشتے میں کسی ولی میں کسی نبی میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے بیز اللہ ہے قل محبو آپ فرمائیے لا املک کل نفسی در رہوں والا نف میں اپنے نفس کے لیے نفے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ مگر اسی کا مالک ہوں جو اللہ چاہے وہی عقیدہ ہے کہ مجھ میں جو طاقت اور قدرت ہے وہ اللہ کی عطا سے ماں اللہ ذاتی طاقتیں میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ذاتی طاقتیں خدا کے پاس ہیں جو معبود برحق ہے ذاتی اختیار ذاتی قدرت اسی کی ہے ہم اگر کسی چیز کے مالک ہیں تو حقیقی مالک ہم نہیں ہیں حقیقی مالک کون ہے اللہ لی کل لی اجل ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے عذاب کا وقت بھی مقرر ہے قیامت کا وقت بھی مقرر ہے اور ہر ایک کے لیے موت کا وقت بھی مقرر ہے اذا جاء جب ان کی موت کا وقت آ جائے فلا یستا خیرونستا آتا ہوں ولا یستون پھر نہ وہ ایک لمحہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ پیچھے جا سکتے ہیں یعنی نہ موت کو ایک لمحہ وہ تاخیر کر سکتے ہیں نہ موت کو ایک لمحہ پہلے کوئی لا سکتا ہے ایک وقت مقرر ہے جس دن وہ دن آئے گا وہ وقت آئے گا ہم اپنے آخری انجام کی طرف موت کی طرف خود بخود بڑھ جائیں گے اور موت ایسے انداز میں آتی ہے کہ بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ مجھے موت اس طرح آ سکتی ہے تو موت سے فرار تو ممکن نہیں ہاں یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس وقت کی تیاری کرے اور اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ایسی تیاری کر لے کہ موت اس کے لیے توفہ بن کر آئے موت اس کے لیے جنت کی بشارت بن کر آئے دیکھیں ایک سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے وہ سال کے شروع کے اندر ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے سال کے شروع میں یہ سوچتا ہے کہ فلاں تاریخ کو سال کے اینڈ میں سالانہ امتحان ہوگا تو اب وہ اس سے ڈرے یا نہ ڈرے اس کی تیاری کرے یا نہ کرے دن بعد دن وہ اس کے قریب جا رہا ہے اور وہ دن آ جائے گا جس دن اسے امتحان دینا ہے پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو واقعی کامیاب ہے اور اگر وہ اس کی تیاری نہیں تو ناکام ہو جائے گا تو ناکام ہونے کی صورت میں اس کا پورا سال ضائع ہو جائے گا اسی طرح ہم بھی قبر کے امتحان کی طرف رواں دواں ہے ایک ایک لمحہ ہمیں وہیں لے جا رہا ہے اس سے فرار ممکن نہیں اس قبر کے امتحان کی تیاری کیجئے اب قبر کا امتحان کے تین سوالات جو ہیں مر ربو کا ما دینو کا ماں کنتا تقولو فی حق الرجل کی یہ تین سوال ہیں پہلا سوال مررب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ماں دینو کا تیرا دین کون سا ہے تیسرا سوال ما كنت تقول فی حقی حاد رجول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا اب یہ سوال تو کوئی مشکل نہیں ہے مگر جواب وہی وہ دے سکے گا جس کی پوری زندگی ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں گزری ہوگی یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی اور جس سے اللہ راضی ہوگا وہ فرشتوں کو جواب بھی دے گا اور فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا کہ تو ہمیں یہی کہنے والا تھا ہمیں علم تھا کہ تو ہمیں یہی جواب دے گا فرشتے اس کی قبر کو تہد نگاہ وسیع کر دیں گے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ قبر سے جنت کے لطف کو اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا یہ مانا ہے اب یہ رٹ لیں مربو کا اللہ ربی ما دینوں کا دینی الاسلام اسلام یا الاسلام و دینی تو اچھی بات ہے یہ جوابات یاد کر لینے چاہیں مگر یہاں مراد یہ ہے کہ جس کی زندگی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزری وہ ان سوالات کے جوابات دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا اللہ تعالی ہمیں بھی منکر کر کے سوالات جوابات میں آسان فرمائے گی کل اے محبوب آ فرمائی بھلا بتاؤ ذرا سوچو ان اتا کم بیاتن او نہن اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کے وقت آ جائے تو ذرا بتاؤ کہ تم کیا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو ماذا دا یستا المجرمون پھر مجرم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں یعنی کیوں جلدی مچاتے ہیں کیا اگر ان کے سوال پر یہ عذاب دے دیا جائے تو کیا ان میں طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے اصما ادام وقا آمن تم بھی پھر جس چیز کی وہ جلدی مچاتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی تو اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا کیا فائدہ انہیں حاصل ہوگا از کیا پھر اذا ما وقع جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا آ من تم بھی تم اس پر ایمان لاؤ گے آل آنا اب تم ایمان لائے حالانکہ عذاب دیکھ کر پھر ایمان قبول نہیں ہوتا وہ قد کن تم بھی حالانکہ اس سے پہلے تم جلدی مچایا کرتے تھے عذاب کی حالانکہ تمہیں ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے سما پیلا پھر کہا جائے گا غالموں سے رو او آزاب الخل چکھو چھکو ہمیشہ کا عذاب ہل تجھ زون اللہ با کن تم جو کام کیا کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلات دیا جائے گا مشرقین مکہ کا رد کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موت آئے گی اور ہمیں قبر میں جانا ہے اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جب اس کام سے فارغ ہو جاؤں اس ٹینشن سے ذرا فارغ ہو جاؤں پھر اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا ذرا ذمہ داری سے میں سبب دوش ہو جاؤں پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا لیکن آپ سوچیں کہ اس طرح کرتے کرتے اگر ملک الموت ہمارے سامنے آ گئے تو اس وقت اگر توبہ کریں گے تو اس وقت تو توبہ قبول بھی نہیں ہوگی کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں تو نہ ایمان قبول ہوتا ہے یعنی جو کافر اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں اسی طرح اگر گناگار مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو تو ابھی اور اسی وقت توبہ کر لیجئے کیونکہ ملک الموت کب اپنا جلوہ دکھا دیں ہمیں نہیں معلوم ارشاد فرمایا وستم بھی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حمزہ زبر آ کے مانا کیا حق ہوا کیا یہ اللہ کا کلام یہ دین سچا ہے ای و ربی اے محبوب آپ فرمائیے میرے رب کی قسم ان لا حق بے شک یہ ضرور سچا کلام ہے اور یہ وعدہ عذاب کا بھی سچا وعدہ ہے ما ان تم بھی اور تم ہرگس اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے